قو اللہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ صلی اللہ وسلم اما بعد فقال الله تبارک وتعالى في القران المجید والقران الحمد لله الثمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمتیه ونفثيه ونفثی والذين تبوأوا دار والإيمان من قبلهم يحبون من حاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من أغوثهم ويقفرون على أنفسهم ولو قال بهم خصاصا فمن يقشح نفسه فأولئك هم المفرسون والذين جاروا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تبقونا والا سج ارسی حلو بینا ول لینا امانو ربانہ ان نقابو موضوع دیا گیا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر اور اس کی حقیقت اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے چند ایک باتیں سمجھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ سلس صالحین کا منحج اور ان کا طریقہ کار مشاجرات کے حوالے ہے بالخصوص صحابہ کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان ہونے والی لڑائیاں ان کی آویدشیں اور ان کے وہ قوان اختلافات جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ خاموش رہا جائے ان کو ذکر اور بیان نہ کیا جائے کیونکہ صحابہ احترام رضوان اللہ یا نہیں وہ بابرکت رفسیہ ہیں کہ اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے انہیں رضی اللہ و عنہم و واحان ہو کا تمغہ دیا اور اہل بدر کے بارے میں فرمایا کہ اے تم جو چاہو سو کرو میں نے تمہیں بخش دیا ہے معاذ کر دیا ہے اسی طرح بدر کے موقع پر ہی نبی طریق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا کہ انہوں نے لے کر بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا اتفاق کر لیا تو اللہ کا خانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا اللہ کتاب اللہ صحابہ لا بسماسن اذاب کہ اگر اللہ کی کتاب سرکت نہ لے گئی ہوتی تو جو فیصلہ تم نے کیا ہے اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب ہوتا ہے اللہ سبحانہ ہوگا تھا نے پہلے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ کے رض مجمعین کو معاف کیا ہوا تھا جس کی بنا پر ان کی یہ بڑی غلطی جو کہ بہت بڑے عذاب کا باعث بن سکتی تھی وہ بھی مراف ہوئی اسی طرح عہد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی وجہ سے چند ایک صحابۂ کے کی طرف سے مسلمانوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے اور مسلمان بیدال چھوڑ کے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ چند ایک انصار اور کچھ مہاجر صحابہ باقی رہ گئے بعض روایات میں ان کی تعداد درد آتی ہے بعد میں کچھ بہرحال بہت تھوڑے مقدار میں باقی رہے تو جنگ سے پیچھ پھیر کر بھاگ جانا بہت بڑا گنا ہے اکبر ان کا ہے لیکن اللہ سبحانہ ہوا تعلی نے اس پر تباہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو شیطان نے کھچلایا اور پھر اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس سے درگزر کر دیا اس کو معاف کر دیا تو صحابہ کی رام رضوان اللہ یہ نہیں کی زندگی میں ہونے والے جس قدر کے واقعات ایسے جن کا تعلق صحابہ صالیہ علی بجنائی کی آپس کی آویدش ان کے آپس کی لڑائی جھگڑے یا اختلافات سے ہو آلو سوچنا پر جماعت کا موقف ہے کہ یہ وہ بابرکت ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ سکھانا ہوا صاحب نے معاف کیا ہوا ہے لہذا انہیں موافی رکھا جائے اس کا تنقیرہ سخت نہ کیا جائے مسلمانوں کی تاریخ کا سیام باب ہے اس کو بار بار کھولیں گے تو دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے اب جیسے سیدنا عثلمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین ہونے والی چشپرشے جو ہیں اس کا تذکرہ آپ کو سرف کی کتابوں میں صرف اس حد تک ملے گا کہ یہ وقوع ہوا اس کی تفصیل اور ایک ایک بات کی ڈیٹیل وہ آپ کو کہیں نہیں ملے ہاں وہ جو اسلام کو بدنام کرنے والے دشمن ہیں اسلام کے نام پر انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور اسلام کا لبادہ انے رکھا ان لوگوں کی طرف سے ایسے واقعات میں من گھڑک اس سے کہانیاں شامل کر کے بڑے ریخ بنا دیے جاتے ہیں اور سنائے جاتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اگر اس قصے کو کھول کے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز اس کی بیان کی جائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ سننے والوں میں سے کچھ لوگ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں برا ممان رکھنا شروع کر دیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو سیدنا رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد زن ہو جائیں گے تو صحابۂ نائن کے بارے میں بد زنی یہ جرم ہے گناہ ہے ہمیں ان کے بارے میں حسن جان رکھنے کا حکم ہے اس لیے ان وقوعے میں ان مشاہد میں واقعات میں جھگڑوں میں شریک ہونے والے لوگوں نے بھی اس کو آگے سے تفصیل کے ساتھ آگے بیان نہیں کیا تاکہ یہ جہاں کی بات تھی یہی کی یعنی ختم ہو جائے آگے یہاں پہلے بالکل یہی حالت واقعہ کربلا کے خاص ہے کہ جی واقعے کربلا اہل السنہ و جماعت کی کتابوں میں آپ کو بطور واقعہ کبھی نہیں ملے گا ہاں اس کے متعلق چند ایک حقائق اہم باتیں جن سے ہم عبرت بکڑ سکتے ہیں جن سے نصیحت حاصل ہوتی ہے وہی وہ باتیں ہیں مشاجرات صحابہ کے اندر بھی ہی طریقہ کار ہے سرس کا لبی کا ہے اب قرآن مجید قرآن حمیر میں اس قدر تفصیل کے ساتھ موسا علیہ سلات و کا واقعہ ذکر ہوا ہے کسی اور لدی کا ذکر نہیں ہوا لیکن اس کو بھی قرآن مجید نے قصے کے انداز میں بیان نہیں کیا اور پھر موسا علیہ سلاط و کا واقعہ تو متثر ہے تھوڑا سا کہیں تھوڑا سا کہیں تھوڑا سا کہیں اسی طرح علیہ عادت اسلام کا واقعہ بھی مختلف مقامات سے اللہ نے جہاں پہ جتنی ضرورت تھی اتنا بیان کیا یوسف تو بھر ہی سلاۃ والسلام کا واقعہ ایک ہی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے لیکن اس واقعہ کو بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم آپ کی طرف یہ وحی کر رہے ہیں یہ احسن القصص ہے واقعات میں سے سب سے عمدہ اور بہترین واقعہ ہے اور پھر اس کی بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے وہ تفصیل بیان نہیں کی جو واقعہ یوسف کو بیان کرنے والے اس کو لیلہ مجنو کا قصہ بنا کر بیان کرتے ہیں اور خسن و عشق کی داستان اسے بنا دیتے ہیں وہ انداز پرانے مجید نے نہیں اپنایا بلکہ عبرت جس, جس جس جگہ پر اس واقعہ میں موجود تھی اس کو ایک طریقے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ پرانے مجید میں اللہ سبحانہ ہوا نے بیان فرما دیا ہے یعنی یہ اس نو واقعات کو بیان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں اپنایا ہے اور اسی طرح اب دیکھیے سوال ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سوال کے جواب میں سورہ مزم نازل ہوئی اور اسی طرح سورہ قف کا ابتدائی حصہ نازل ہوا قحف کے غار والوں کے قصے کے بارے میں اور اسی طرح سے موسا اور خاجر کا واقعہ اب سلاب اللہ علیہ بجمنی ان لوگوں کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے جاتے قرآن نے جس قدر بیان کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اسی قدر بتایا اب واقعہ یوسف کی آپ تشکیل تلاش کرنا چاہیں صحیح حادی سے آپ کو نہیں ملے گی سوائے چند ایک مزید باتیں یوسف علیہ صلاح وسلام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان دی ہیں وہی باتیں اسی طرح کام کے بارے میں اللہ سبحانہ خانہ تعالیٰ نے جس قدر سورہ قحط میں بیان کر دیا وہی کچھ ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں صحیح حادیث سے آپ کو اور کچھ نہیں ملے گا اسی طرح موسا علیہ سراف و کا قاضر علیہ سلاس و کے ساتھ جو واقعہ ہے جس قدر قرآن مجید میں ہے یہی آپ کو صحیح حادث میں بھی ملے گا اس سے پڑھ کے کوئی کافی تفصیل مزید نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اسلام کس کا کا مذہب اور دین نہیں ہے بلکہ اسلام میں جو مصنوع و مقصود چیز ہے وہ ہوتی ہے عبرت نصیحت ایسی چیز ایسا واقعہ جس سے آپ کو آپ کے عقیدے میں یا آپ کے عمل میں کوئی فائدہ ہوگا جس کا تعلق عقیدے اور عمل سے نہیں ہے شریعت اسلامیہ نے اس پر سلام نہیں بلکہ ایسے سوالات کرنے سے بھی منع کیا ہے نبیتری فرماتے ہیں اللہ حالاتوں تیلا وقال اللہ سبحانہ ہوا تو نے تمہارے لیے تین کال کو پسند کیا ہے بہ سوال اور بکثرت سوال کرنے سے بکثرت سوال کا یہ مانا نہیں کہ آپ مسئلہ ہی نہ پوچھیں کہ یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اردو کیسے کرنا ہے کیسے دینی ہے یہ سارا کچھ پوچھیں تو صرف یعنی جن کا شاید مثال کے طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ موسا علیہ سلات و سلام کا واقعہ بڑا ذکر ہوا ہے قرآن میں ام موسا موسا علیہ السلام کی والدہ ان کا نام کیا تھا اچھا نام کا اگر آپ کو پتہ چل گیا تو کیا فائدہ ملے گا نہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہ اس کا تعلق عمل کے ساتھ بے صورت قسم کے سوالات کے میں اپنے شریعت کے سامنے یہ راج ہے شریعت کا کثب اور واقعات کے بارے اور دوسری بات اس واقعات سے پہ پہلے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہی ابن معاذیات کو کوئی بھی راش راشدین کی طرح خلیفہ نہیں سمجھتا موقع ہے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سر ابی دہور میں خلافت النبو کی نبوت کے مطابق خلافت خلافت خلا حاجی نبوہ تیس سال تک ہوگی اللہ سنمائی کا شاعر پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے چاہے گا بادشاہ بادشاہی آتا کرے گا اور نبوت علام حاج ار خلافت علام حاج نبوا کے تیس سال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ وقت کے ساتھ پورے ہو گئے اس حدیث کے مطابق یزید ابن محافیہ اور اس جیسے دیگر لوگ جیسے عبداسی خلافا فرمارام بادشاہ ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے تو صرف اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ یہ صاحب شوقہ تھے خود مختار تھے اصل و نصب کرتے تھے ان کی ابتداء میں حج کیا جاتا تھا ان کی ابتداء میں جہاد کیا جاتا تھا ان کا حکم نافذ ہوتا تھا یہ مختصر بادشاہ تھے اس معنی میں ان کو خلیفہ کہا جاتا ہے ان کو خلیفہ کہنے کا معنی خلافت علا من ہی نبو والا نہیں ہوتا اسی طرح چلتے چلتے آپ کے دیش کی خلافت عثمانیاں عثمانیوں کے دور سب کی بات ان کو خلافت کہتے ہیں کیوں اس سے خلافت علام من حاجی نہ مراد ہے ہی نہیں بلکہ یہاں نقر خلیفہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب سلطہ صاحب اقتدار صاحب اختیار اور اپنے بات کو ناصل کرنے والے اور ایک مقتدر اسی طرح یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلمان سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان ابن افسان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر ماضی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی بھی حاکم پر مجتلح نہیں ہوئے ان چاروں کے علاوہ جتنے بھی مسلم حاکم آئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی پوری اسلامی سلطنت کا تنہا خلیفہ یا امیر یا امام نہیں رہا فطہ کہ سجیدہ علی رضی اللہ عنہ بھی تنہا پوری اسلامی کلم رو کے حاکم نہیں رہے ان کی خلاف علام حاجی نبوا تھی لیکن وہ پوری اسلامی مملکت کے تنہا خلیفہ نہیں تھے اور شام کے گرد و نواح کا بہت بڑا علاقہ حتی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تسلط علاقے سے کہیں زیادہ علاقہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ میں تھا اور ہاتھ پر بحث نے کیوں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک مظالفہ تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے جو سگ دنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازش میں شریک تھے یا ان کو قتل کرنے والے تھے ہمیں آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہم آپ کے حادثہ بیان کرتے ہیں اب یہ جو ان کا مطالبہ تھا سیدہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حق بجانے تھا لیکن ان مجرموں کو عہدے اور اقتدار دے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حق بجانے تھے اور دونوں میں سے اس طریقے دینا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں حق کے زیادہ قریب تھے اس کی پیشگوئی لبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی خوارج کے بارے میں ساتھ فرمایا تھا کہ ان کو مسلمانوں میں سے دو گروہ قتل کرے گا اول بالحق پر. مسلمان کے دو گروہ ہو جائیں گے ان دونوں دو گروہوں میں سے حق کے جو زیادہ قریب ہے وہ انہیں قتل کرے گا اور خواہش کو پکر کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اخراط تھے اب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مطالبہ اپنی جگہ درست لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قاتلین عثمان کو عہدے دینے کے باوجود حق کے زیادہ قریب تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی حاکم کی سیاسی مجبوریوں کو شریعت تسلیم کرتی ہے علی رضی اللہ نو بھی کہتے تھے نا میری کچھ سیاسی مجبوریاں ہیں حالات قابو میں نہیں آ رہے حالات کو سدھر لینے دو سنا کر پھر مل کے ان کے ساتھ نپٹ لیں گے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان چار لوگوں کے سوا کوئی بھی اب غبر المرسمان رضی اللہ تعالی عنہ اور صحیح معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سکھا کوئی بھی حاکم مسلمانوں کا تنہا اکیلا حاکم نہیں رہا رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت 40 سال پر مہیل ہے صحیح دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کے وہ شام پر دور صحیح دن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک وہ گورنر رہے یہ کل پندرہ سال بسے اور پھر پانچ سال تک سیکنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آویزش اور جنگیں ان کی جاری رہی اس وقت وہ مکمل طور پہ اس شام کے علاقے کے تنہا حاکم اور سلمان ابا رہے گئے اور اس کے بعد پھر سیکنہ اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شروع کر لی تو اس کے بعد بیس سال تک پوری اسلامی سلطنت کے اکیلے حاطل سے سیدنا دینا بن نبی سفیان رضی اللہ تعالی اب یہ جو خلفا ہے خلم راشدین جن کی خلافت علامی حاجی نبوہ ہے ان کے علاوہ دیگر جن لوگوں کو خلاف کہا جاتا ہے تو ان کے بارے میں اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم نہیں تھے گناہوں سے مبرہ غلطیوں سے مبرہ کوئی انسان بھی نہیں غلطیاں سب سے بھی ہو جاتی ہیں ہاں کسی سے زیادہ ہوئی کسی سے کم ہوئی لیکن انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی غلطیوں سے بچا ہوا نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے مسلمانوں کے حکمران تھے اور مسلمانوں کے حکمران ہونے کی وجہ سے شریعت نے ان کو کچھ رکوب دیے ہیں اور کچھ واجبات ان کے اوپر مقرر کیے ہیں وہ ان کو رقوف دیے جائیں مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم نے بات سننی اور رکارٹ کرنی ہے خاص پر ایک حبشی کالا کروٹا آدمی ہی حافل بنا دیا جائے اور اس کی حالت یہ ہو کہ اس کا سر منقیہ کی طرح ہے پھر بھی تم نے اس کی بات سننی اور اطاعت کرنی ہے. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما ہے کہ ایسے حاکم تم پر مسلط اور مقرر ہوں گے کہ تم جن سے نفرت کرو گے تم ان کو برا جانو گے اور وہ تم سے نفرت کریں گے تم سے محبت نہیں کریں گے اور ان کے جسم انسانوں والے ہوں گے لیکن اس کے اندر دل شیتانوں والے ہوں گے اوشا کہ آخر میں کیا حکم دیتے ہیں فرمایا ان کی بات سننی ہے اور ان کی اٹاج کرنی ہے سب جو بھی بندہ جتنا مرضی فاطق فاجر کیوں نہ ہو شیطان دل کا مالے کیوں نہ ہو وہ مسلمان ہے مسلمانوں کا حکمران ہے تو مسلمانوں کا رواج ہے اس کی اٹاج کرنا اس کی بات سننا اور اس کی اٹاج کرنا ہاں جب وہ نافرمانی کا حکم دے تو پھر اس کی بات ماننا حرام ہو جائے گا ناجائز ہو جائے گا انما کہ نمستہ معروف اطاعت معروف کاموں میں ہوتی ہے لا طاعت لاسا مخلوط خالف اللہ کی معافیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے تیسری اہم بات یہ ہے کہ امام یعنی حاکم کو مقرر کرنے کا جو اصول اور طریقہ کار ہے اس میں مسالح اور مساطد کو دیکھا جاتا ہے حاکم مقرر کرنے کے لیے افزلیت زہد تقویٰ معیار نہیں ہے اگر اس کو معیار بنایا جائے تو تاریخ اسلام کے پیشتر تر اسلام وہ نا اہل کرا چاہتے زمان کار حکومت کی سنبھالنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کا اس معاملے کو سمجھنے میں باصلاحیت ہونا حکومت چلانے کی استعداد اور قوت اس کے اندر ہونا خواب و مقبول ہی کیوں ہو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ سکدینہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سکنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اختلافات ہوئے تو ان دونوں کا زمانہ ایک ہی تھا اس زمانے میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بدر جہاں افضل ہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سابقون الاولون میں شامل ہیں اور ان کی فضیت قرآن میں جا بجا اللہ نے بیان کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی صاحب سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت ہی زیادہ افضل ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ان کے ماتحت ان کے زیر اثر جو علاقہ تھا وہاں شورشیں بیمار نہیں آویدشیں چلتی نہیں فتنے اٹھتے رہے حساب کہ جن کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا بڑا ہی حمایتی سمجھا تھا اور ان کے پاس اپنا دور الخلافہ منتقل کر لیا تھا انہوں نے ہی غداری کی اور آپ کو شہید کرا جبکہ دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے وہ مبول ہیں فہدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ان کا درجہ بہت کم ہے لیکن ان کے زیر تسلط علاقے میں کوئی ایسا کام نہیں ہوا فہدینہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دورے خلافت میں مسلمانوں نے ایک انچ زمین بھی فتح نہیں کی مسلم فوجیں اندر کے فکروں پر دبانے میں مصروف رہی جبکہ فی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کے میدان میں بڑے بڑے مارکے مارے بحریہ کا موجد وہ کون ہے سید نام معاولیا بحری بیڑے تیار کرنا بحری جنگے کرنا اس کا آغاز معاویہ خبر خا میر بر تنہا فرما رہے اور ان کے دور میں پوری اسلامی سلطنت امن و امان کے ساتھ رہی کسی قسم کا کوئی فکنا کوئی جو رش نہیں تھی حتیٰ کہ باہر کے لوگوں نے جب ان کی اسی جگہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ چل رہی تھی تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تو یہ آگے سے کہنے لگے کہ یاد رکھنا میں اپنے بھائی یعنی سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شروع کر دوں گا اور تیری ایسے ایند سے ایند بجاؤ گا کہ تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا وہ وہیں ڈر کے صرف دھمکی کی وجہ سے وہیں ڈر کے بیٹھ گئے تو بہرحال مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ امام امیر حاکم یا خلیفہ مقرر کرنے کے لیے افضلیت معیار نہیں ہے بلکہ معیار کیا ہے وہ افضلیت سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہے پھر چوتھی اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں خروج کرنا شریعت اسلام نے اتنی اجازت نہیں دیتی حجاج بڑا ظالم ظلم میں مشہور حجاج کا ظلم ضرب الشن ہے حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حجاج ابن یوسف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اس کے خلاف برابر نہ کرو حجاج تم پہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کے عذاب کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وہ اللہ خدآ نہ ہوں گے آدابی کا رقب ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا تو وہ نہ تو اپنے رب کے حضور گر گر اور نہ ہی انہوں نے آج دیت اختیار کی یعنی جب اللہ کا عذاب مسلط ہو تو اللہ کے حضور گر گل چاہیے اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرنی چاہیے اللہ سے دعا مانگو اس حجاج کو اللہ تعالیٰ دور کرے تم سے اسی طرح جتنے بھی اخیار امت ہیں صحابہ احترام طاب دین تبا طابعین صلف صالح سبھی مسلمانوں کے خلاف مسلمان حاکموں کے خلاف عروج کرنے اور دور فتن میں جنگ کرنے سے منع کیا کرتے تھے جیسا کہ عبداللہ ابن عمر سعید ابن المصب زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور دیگر اقابرین صحابہ کرام و تابعین اور یہ مسئلہ تقریبا متفق علیہ ہے عقیدے کی تمام تر کتب میں اہل السنہ سننا کی عقیدے کی جتنی بھی کتب ہیں تقریبا سب میں یہ بات مذکور ہے کہ فتن کے دور میں میں شریک نہیں ہونا کسی گروہ کا حصہ نہیں بننا مسلمانوں کے درمیان پہ اگر آویدنش ہو جائے تو کسی گروہ کا حصہ نہیں بننا اور مسلمانوں کے خلاف مسلمان حاکم کے خلاف خروج نہیں کرنا اسی لیے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو اکابر اہل علم و تقویٰ مثلا عبداللہ ابن زبیر عبداللہ اللہ ابن عمر عبداللہ ابن ابو ابوگر بن عبدالرحمان ابن حارث اور اس طرح دیگر کار اور روکنا چاہا ہتا کہ روانگی کے وقت بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا مستقبل میں فتل ہونے والے میں تجھے اللہ کے شکر کرتا ہوں اور کچھ نے کہا لنا سب کا من القروج اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ کو زبردستی روک لیتے اور آپ کو نکلنے نہ دیتے تو بہرحال سید حسین ربی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نہ مانی اور اپنا سفر جاری رکھا اور پھر پانچویں اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صلح جو طبیعت کو پسند کیا ہے اور کتنے فساد اور شر سے دور رہنے کا کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنگھ ابنا اصن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ان ابنی ہاد میرا یہ بیٹا سردار ہے اور عنقریب اللہ تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان سلو کروائے گا عظیم دونوں گروہ کو مسلمان کہا دو مسلمان گروہ آپس میں لڑنے کے باوجود مسلمان ہی ہیں ان کے درمیان سلو کروائے گا میرا یہ بیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور سعیدنا رضی اللہ تعالی تعالی عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنو کر کے وہ خون ریز جنگوں کا باب بند کر دیا جو علی اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے مابین جاری تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی اس بات پہ تعریف نہیں کی یہ بڑا لڑنے والا ہوگا اور بڑا ڈٹ کے لڑے گا سنوں پر تاریخ کی ہے اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو اپنی گود میں لیتے اور گود میں لے کے کہتے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی محبت کر حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اور جب لڑائیوں کا یہ دور شروع ہوا تو یہ دونوں سیدنا اسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان لڑائیوں سے بالکل دور رہے حتیہ کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو جرگے سی کے دن اپنے گھر میں بیٹھے رہے گھر سے باہر ہی نہیں نکلے باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بالکل دور اور اسی طرح سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنے والے سے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے بھائی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لڑائی سے منع کرتے رہتے تھے پھر اسی طرح یزید ابن جتنے لوگ افراد و تفریح کا شکار کوئی تو اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتے ہیں اور کوئی بالکل نیچے گرا دیتے ہیں. تو اہل سننا و کا یہ منہج اور مسلک نہیں ہے بلکہ اہل سننا کا مسلق راہ اقتدار ہے کہ محاوریہ مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا حاکم تھا مسلمانوں کا حاکم ہونے کی وجہ سے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں دیگر جی مسلمان خلاصہ کی طرح یہ بھی ایک خلیفہ ہی تھا دیگر جی مسلمان حاکموں کی طرح یہ بھی ایک حاکم ہی تھا لیکن یہ صحابی نہیں تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے طالر سے محبت کرنا ایمان کا جز نہیں ہے ابن تحبی الحمۃ اللہ فرماتے ہم نہ تو یہ ابن معاویہ سے محبت رکھتے ہیں ہی اس کو برا بلا کہتے ہیں گالی دیتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمانوں کا سیوا ہی نہیں ہے اپنی زبان کو پاک رکھنا چاہیے اور برد اتنی جگہ کہاں ہے جلد بات بات میں ہاں مسلمان تھا مسلمانوں کا خلیفہ تھا مسلمانوں کا حاقل تھا یہ اس کا درجہ ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی صحیح بخاری میں جو روایت موجود ہے ابول اجینسی یا حضولہ مدینہ کا کئی سارا سب سے پہلا لشکر جو کیسر کے مدینے یعنی اُس دستینیا پر حملہ آور ہوگا وہ سارے کا سارا مذکور مقبول ہے سب بخشے ہوئے اور اس کی قیادت یزید ابن اتنے معاویہ کے ہاتھ میں تھی اور اس کی ابتدا میں بہت سے صحابہ صحابۂ صحابہ بھی جیسا کہ ابو بن ساری رضی اللہ تعالی عنہ دیگر موجود تھے تو حقیقت یہی ہے کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا اور دنیا دار فلا میں سے ایک خریفہ تھا اور رہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ بالکل ویسے ہی مظلومن شہید ہوئے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یا سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو مظلوم شہید کیا گیا قطر کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور وہ لوگ جو سید حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرنے والے قتل کا منصوبہ بنانے والے قتل میں شریک ہونے والے یہ سب کے سب اہل اسلام کے نزدیک مجرم ہیں اور قابل سزا ہیں اور شہادت کا رتبہ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے صاحب شہادت کے سیدنا عمر امر الفطاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو عثمان ابن افسان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو یا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت سانحہ فاجعہ اور حادثہ عظیمہ و علیمہ ہے لیکن ان انحاب کے حق میں یہ بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا رتبہ ہے اللہ جی سے چاہتا ہے یہ رتبہ عطا کرتا ہے ان کے حق میں یہ مصیبت نہیں ہے ان کے حق میں یہ فضیلت ہے اور بلند رتبہ اور بلند مقام ہے اور ان عوالت پہ اہل کو صبر کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہی ہیں ہم نے اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بلکہ خاص قسم کی رحمتیں نشاور ہوتی ہیں اور یہی ہے کہ لوگ ہیں ایک عورت ہو رہی کی مرد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے صبر کی ترکیب کی کہتی ہے جو تجھ پہ گزری ہے تجھ پہ بیتی ہوتی تو پتہ چلتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے گئے تو بعد میں کسی نے بتایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پھر آئی کہتیب کرتیاری کی روایت صبر تو وہ ہوتا ہے جو چوٹ پڑتے ہی کیا جائے جب مصیبت آئے اسی وقت بندہ صبر اور تحمل سے کام لے یہ صبر ہوتا ہے بعد میں تو رو دھو کے سارے ہی چپ کر جاتے ہیں تو اسلام درس دیتا ہے مصیبتوں پر صبر کرنے کا رونے دھونے کا نہیں بلکہ رونے دھونے سے منع کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمیا جو آدمی جہریت والے آوازیں نکالے بین بات موغا کرے گرے باندھ چاپ کرے رخسار پیتے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے اسی طرح سی بخاری کی روایت ہے کہ ان انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین کرنے والی عورتوں غم میں بال مڈوا دینے والی عورتوں اور گرے باندھ پھاڑنے والی عورتوں سے بری ہیں اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے <تصفح> کہ جب نوحا کرنے والی عورت موت سے پہلے توبہ نہ کرے توبہ کیے بغیر ہی فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اس کو خارج کی کمیز اور گندک کا جامہ پہنا کر کھڑا کیا جائے گا اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عالم کے سامنے ایک عورت لائی گئی جو نوحہ ماسم اور بین کیا کرتی تھی لوگوں سے پیسے لے کے ان کی میت پر بڑا نوحہ کرتی تھی تو انہوں نے کہا اس کو مارو لوگوں نے مارنا شروع کیا اس کا سر کھل گیا سر سے دپٹا اتر گیا کہنے لگے امیر میرے اس کا سر بننا ہو گیا ہے فرمایا لا سرمایا ہا اس کی کوئی حرمت نہیں ہے ان نہا تنہا ہوتی یہ لوگوں کو صبر کرنے سے منع کرتی ہے حالانکہ صبر کرنے کا حکم دیا ہے یہ لوگوں کو چیخوں پکار جرا سزا کرنے کی ہم سے منع کیا ہے وہ تفتا تین اللہ وہ زندوں کو فطرے میں ڈالتی ہے عزمائش میں ڈالتی ہے اور میت کو بھی تکلیف دیتی ہے وہ تری اب اور یہ اپنے آنسو بیچتی ہے وہ سب کی مشن بھی گئی اور دوسروں کو بد کے لیے بناوٹ کے لیے یہ روتی ہے انہا لا سب کی جی الا میتی کن انا سب کی الا اپنی زبا یہ تمہاری میت پر نہیں روتی بلکہ تم سے پھر ہم دینار لینے کے لیے روتی ہے تو یعنی صحابہ کلام رضوان اللہ الحمد نوین کے یہاں بھی ماسم و نوکا اور بیان کرنے والوں کی کوئی نہیں ان کو سزا دی جاتی ہے اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں بھی لوگ رابطہ تفریح کا شکار ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمان شکمران یزید ابن معاویہ کے خلاف خروج کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من واحدن استقاد محمر جمید الرجین واحدین جماعت کہ جب تم کسی ایک ابیر اور خاکم پر اتفاق کر لو اس کے بعد کوئی آدمی اٹھے جو تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہے اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہے تو اس کو قطر کر دو فضر ابو کا ہو کا نمن کا نا وہ جو کوئی بھی ہو اس کا سر اڑا دو گردن کاٹ دو تو یزید پر مسلمان متفق ہو چکے تھے تو حسین رضی اللہ عالیہ علو نے ان کے خلاف فروچ کیا لہذا ان کا قتل کرنا اس حدیث کے مطابق برحق تھا اور یہ موقع سراسر ظلم اور زیادتی پر بدنی ہے سری حسین نے علی رضی اللہ علیہ انہوں کو باغی قرار دینا جب بغاوت کی وجہ سے ان کو واجب القتر قرار دینا سراسر نائی ساتھی ظلم اور زیادتی ہے کیونکہ انہوں نے سچ ان بغاوت نہیں کی اگر سرز محال سرز محال مان بھی لیا جائے کہ ان کا ارادہ فروج کرنے کا تھا پھر بھی ان کی زندگی کا جو آخری عمل ہے وہ رجوع بنتا ہے ان کے سابقہ عمل سے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو یا مجھے واپس اپنے شہر مدینہ میں لوٹ جانے دو لیکن ابن زیاد نے ان تین پیشکشوں میں سے کوئی بھی نہیں مانی ہاں یزید کے پاس بھیجنے کے لیے اس شرط میں راضی ہوئے کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیٹھ کی جائے تو ابن زیاد کا یہ سخت گیر حاکمانہ رویہ یہ سانحہ کربلا کا سبب بنا جس کی وجہ سے کوفیوں کو موقع مل گیا اپنے خلاف موجود ثبوت مٹانے کا تو انہوں نے نواسہ رسول کو شہید کر دیا اور ان کے خیموں میں آگ لگا دی یعنی وہ خط جو ان کے خلاف غریب بن سکتے تھے کہ باغی کون کون ہیں وہ بھی سارے کے سارے جلا دیے گئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی جو خود ایک جیتا جاگتا ثبوت تھے انہیں بھی کوفیوں نے سازش کر کے کر دیا تو بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو باغی ہونے کی وجہ سے قتل کیا گیا اور یہ قتل کرنا درست تھا یہ بالکل غلط ہے انتہائی ناانصافی اور ظلم و زیادتی والی بات ہے آمد. پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں بالکل ویسے ہی فنوں کے بہت بڑے بڑے دروازے کھلے جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کے بڑے بڑے دروازے کھل گئے واقعہ شہادت میں کچھ لوگ بڑا مبالغہ کرتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں گھر گھر کے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جزید کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے دانتوں پر چھڑی ماری اور اسی طرح اہل بہتے اطہار کی شان میں اس نے گستاخی کی ایسا کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے یہ راسدی روایات ہیں اور راسدی روایات کا مقصد یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کو کسی بہانے سے برا بھلا کہا جائے جب یزید ابن معاویہ کو برا بھلا کہا جائے گا تو ان کے والد گیلامی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک بات پہنچے گی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں اور صحابۂ کرام پر سب و شدم کا دروازہ کھول جائے گا اصل میں یزید ابن محاوریہ دروازہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ کرنے گا اور وہ اس دروازے کو کھولتے ہیں تاکہ صحابہ کرام تک بن میہ تک پہنچے یزید پر بات کرتے ہوئے بنو میہ بنو میہ بار بار کہتے ہیں جس میں محاوریہ رضی اللہ تعالی عنہ سمیت دیگر اصحاب رسول بھی شامل ہو جاتے ہیں اور پھر تذکرہ چلتا ہے معاویہ علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ماں بین جنگوں کا اور صحابہ کرام پر زبان لوگ دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ کئی ایسے بھی بدبخت ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی علو قاتل وہی بنے تھے سفارش پر اللہ کے بندوں سفارش پر بنے تھے تو کیا ہوا بنایا کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے خود فرمایا ہے ایشفارو تم شفاعت کرو تمہیں اضر ملے گا سفارش کرنے کا حکم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے میں یشفا شفاطن حسن اصن یق اللہ رسیم اللہ نے قرآن میں کہا ہے کوئی اچھی سفارش کرے اس اچھی سفارش کے اندر اس کو حصہ ملے گا وہ اجر میں برابر کا سماج میں شریک ہو جائے گا مقرر و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اصل میں آ جا کے یہ تان ٹوٹتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید پر یہ تنقید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہے اور ان ظالموں نے یہی کام کیا انہوں نے منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کی جائے لیکن کچھ سمجھدار مسلمان تو میں نہیں چھوڑیں گے نبی کی محبت اور ان کی حرمت ان کے دلوں میں بہت زیادہ ہے تم نبی کے صحابہ پر تان کرو صحابہ پر تان کرو گے تو اپنے آپ ہی نبی کی تنقید ثابت ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کا برا ہونا اگر ثابت ہو جائے نتیجہ کیا نکلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو ویسے اور بندہ جیسے لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے صحابہ کرام اضمان اللہ علیہ مجمعین پر قانون حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قان ہے اور صحابہ کرام پر دان کرنے کے لیے یہ دروازہ اور پہلی سیڑھی یزید ابن معاویہ کو بنایا گیا ہے یہ سازش ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اسی طرح لانت بھیجنے کا مسئلہ بھی ساتھ کے ساتھ سمجھ لیں اس کے بعد پھر آگے چلتے لانت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین شخص پر لانت کرنے سے منع دیا ہے معین شخص پر لالچ کرنے سے منا ہے کسی کا نام لے کے اس کو لالچ کیا کی جائے بالکل منع فرمایا لا تو آنا ہمارے مردوں کو برا بلانا کہو اس سے ہمارے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے کہ یہ امت ہے قد حالت گزر چکی ہے ہاں ماں کا سبق جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے تم جو کرو گے وہ تمہیں ملے گا سب تم والا سارو یا جو وہ کیا کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں پوچھنی ہوگی تم اپنی فکر کرو پھر نے مو علیہ سلاط و السلام سے پوچھا تھا سنا بارو قروری اولا پہلے زمانوں کا کیا بنے گا مو علیہ السلام نے اس کو دی نا تو کہا ہمارے اباؤ اجاد بھی تو یہی کچھ کرتے رہے اب مو سال سلاط وسلام اگر کہتے کہ تمہارے آبا و اجاد ٹھیک تھے تو پھر کہتا دیکھو ہم انہی کے دین پر ہیں اگر کہہ دیتے کہ تمہارے آبا و اجاد غلط ہیں تو پھر انہیں کہنا تھا دیکھو تمہارے باپ دادا کو غلط کہہ رہا ہے ساری قوم کو ان کے خلاف کرنے کا موسار سلاط و اسلام نے بڑا بہترین بات دیا ربی تھی کتاب لا بِندور ربی والا انصاف ان کا علم میرے رب کے پاس ہے کتاب میں میں درج ہے وہ اللہ جانے کیا تھا لا بندور ربی والا انصاف میں تو اب کی بات کرتا ہوں دلیل ہے تو پھر تو سادقہ لوگوں کو برا بڑا کہنا اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں پھر اسی طرح نبی کریم صلی الحاظ وسرت فرماتے ہیں مومن آدمی لعان لان نہیں ہوتا لعنت کرنے والا تانے کرنے والا یہ مومن کسی پر نہیں ہے مومن ایسا نہیں ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو برا بلا کہنے سے بھی منع کیا ہے معین طور پہ مطلق طور پہ لعنت کی ہے تاثروں پر مطلق طور پہ چور پہ بھی لعنت کی ہے یعنی مطلق لعنت کرنا جائے گا کسی کا نام لے کے معائن کر کے ممی ایک کر کے لانت کرنا یہ منع ہے نمی ایک کر کے تو جانوروں کو بھی لانت کرنے سے منع کیا ہے صحیح مادی کے اندر واقعہ ہے ایک عورت حجرت المدا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک سفر کی اونٹوں کی عادت ہے شرارتی ہوتے ہیں وہ بلکہ تو اس نے لانت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اتار دو اس کا سامان بھی اونٹی سے اتار دو ارد لے کے پیش ہوئی آپ کی خدمت میں آپ نے فرمایا لا تو لال زدہ چلا نہ سفر کے دوران ایک جگہ پھینے لگائے ہوئے تھے ہوا تیز چلی تنابیں اکھڑنے لگی تو کسی نے ہوا کو برا بھلا کہہ دیا فرمایا لا تو سکر ہوا کو برا بلا نہ کہو یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے انہیں حاصلی بھی امرہ جانور تو جانور بے جان کیوں کو بھی معین کر کے لانت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو ہو جو مسلمان ہو اور پھر عام مسلمان بھی نہیں مسلم ہو جس کے ہاتھ میں صحابہ کے نے بیعت کی ہو اس کو لام تان کرنا یہ کیوں کر جائز اور روا ہو سکتا ہے اسی طرح صحابہ کے رضوان اللہ اجمعین اس وقت کسی نے یزید ابن معاویہ سے بیعت نہیں توڑی کسی نے بغاوت کا اعلان نہیں کیا کسی نے کساس کا مطالبہ نہیں کیا تاریخ اس بات پہ شاید ہے کہ اس وقت موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی کساس کا مطالبہ نہیں کیا کیوں آخر کچھ تو ہے کچھ تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت مطالبہ نہیں کیا گیا سچی کیا کوئی ایک جھوٹی روایتی پیش کر دیں کہ کسی یعنی نے علی دن سے مطالبہ کیا ہو کہ قاتل قاترین حسین کے ہو کیوں اس لیے کہ مسلمان دیکھ چکے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کے دور میں جو قطر حسین کا ذمہ دار تھا وہ عہدے پر فائز تھا جبکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قاترین عثمان کو عہدے دیے تھے بعد میں عہدے دینے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق وہ حق کے زیادہ قریب تھے تو اس لیے سمجھ چکے تھے کہ وہ حاکم کی کچھ سیاسی مجبوریاں اور وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بس اس کو فیصلہ لینے میں تاخیر کرنی پڑ جاتی ہے اور کبھی زندگی ہی وفا نہیں کرتی وہ فیصلہ نہیں کر سکتا جیسا حضرت علی رضی اللہ عالم کے ساتھ ہوا کہ سیاسی معاملے ہیں سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں تک ہی محدود رہنے چاہیے سو کسی نے مطالبہ نہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے لکولی فن جان ہر فن کے لیے آدمی ہے سیاست کا جو فن ہے اس کے لیے جو بندے ہیں وہی کام کرے ہمارے ہاں حکومت جس کی بھی ہو تھوڑا سا کام خراب ہو جائے جس کو علی بے بھی نہیں آتی وہ وزیر اعظم اور صدر کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کیا ضرورت بات ہے باتیں کرنے کی تبکرے کرنے کی کوئی فائدہ ہوگا اپنا وقت ضائع کرو گے اس کی نیتوں میں اضافہ کرو گے ریبتیں ہی ہیں نا حاصل کی تو غیبت کرنا کون سا سواگ کا کام ہے تو بہرحال سانحائے کربلا کے سلسلے میں جو اس کی وجوہات ہیں اس میں سے بنیادی سبب اور وجہ وہ یہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر میرے رضی اللہ تعالی عنہ کے ماں بہن آپس میں لڑائیاں رہی جب دو ہم مقتدر شخصیات کے ماں بہن آویرش اور لڑائی رہتی ہے تو اس کے دو طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں یا تو بعد میں آنے والی نسلیں یہ سمجھتی ہے کہ لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں وہ سلو کر کے لڑائی کو ختم کر دیتی یا پھر بعد میں آنے والے لوگ بھی اپنے آبا کی طرح اپنے آپ کو حق بجانے سمجھ کے لڑائی کرنے پر ہی کار بند رہتے ہیں یہ دو طرح کے نتائج برابر ہوتے ہیں آپ یہ ماضی قریب کے اندر دیکھ لیں یہ اٹلی جرمنی یہ یورپ کی آپس میں لڑائیاں کتنی چلتی رہی آخر ان کو یہ سمجھ آئی ہے لڑنے میں کوئی فائدہ نہیں اب وہ صبح کر کے بیٹھ گئے اور ترقی کسی لیے کرتے جا رہے ہیں جب تک لڑتے رہے یہ بدترین زندگی گزار رہے تو ایسا ہوتا ہے یا تو ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ لڑائی پڑھائی میں کوئی فائدہ نہیں شروع کر دیتے اور یہ کام کیا سیدنا حسن علی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جب ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو کر اور دوسری قسم کا اثر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مرتب ہوا وہ سنتے تھے کہ میں افضل اور بہتر ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں اور یہ صحابی تھے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ یزید ابن معاویہ صحابی تھے کوئی سب کو شبہ نہیں کہ حسین ابن علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یزید کے ہزاروں لاکھوں پر کے کروڑوں اربوں خبروں گنا افزے کرتے یزید ابن معاویہ کسی بھی صورت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاکے پا کے برابر بھی نہیں کیوں وہ صحابی ہیں اور وہ صحابی نہیں شرف صحابیت جس کو مل گیا اس سے بڑا اونچا اور کوئی شرط نہیں یہی ان کی افضلیت کے لیے بہت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی پھر رشتے داری بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی بڑی کری اپنی اس افضلیت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خلافت کا زیادہ اقدار سمجھتے تھے اور انہوں نے دوسرے راستے کو اپنایا اور یزید ابن معاوضہ جب تخت نہیں ہوا تو اس وقت کوفیوں نے ان کو خطوط بھیجے تشریف لے آئیں ہم آپ کے ہاتھ سے بحث کرتے ہیں اس چیز میں ان کو مزید ابھارا اس کام کی طرف کہ ہو سکتا ہے خلافت مل جائے الفدایاب الایاد میں کثیر رحمہ اللہ نے یہ باتیں نقل کی ہیں کہ جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا کہ معاویہ کے بیٹی ربی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید ان کا بیٹا تخت خلافت پر متمکن ہوا ہے تو اس وقت یزید کی طرف سے جو ودینے میں گورنر مقرر تھا ولید ابن اسبا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ بیعت کر لیں یزید کے لیے میرے ہاتھ میں تو کہنے لگے کہ میں ایسا آدمی ہوں کہ میری خفیہ بیعت میں کفایت نہیں کرے گی ہم سب کے سامنے بحر کریں انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوٹ جائیے چلے جائیے حتیہ سا نامہ الناس لوگوں کے ساتھ آپ کی صبح آ جاؤ لیکن اگلے دن شام تک حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف نہ لائے پھر انہوں نے پیغام بھیجا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبح ہو لینے دو تم بھی دیکھ لو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر رات ہی رات انہوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا مکہ پہنچے راستے میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ملے اور ان دونوں نے ان سے مکہ آنے کی وجہ پوچھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہا ان دونوں کو کہا کہافی اللہ تو اللہ سے گھر جاؤ اور مسلمانوں کی جماعت میں سفر کا اختلاف پیدا نہ کرو اور اسی طرح جب یہ وہاں سے نکلنے لگے تو ان کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ نہ جائیں اور اگر آپ نے جانا ہی ہے جب انہوں نے اصرار کیا تو کہنے لگے اگر آپ جانا ہی ہے تو پھر شہروں سے دور رہو شہروں میں اپنے قاصد بھیجو اور حالات کا جائزہ لیتے رہو اگر محسوس کرتے ہو کہ معاملات تمہارے لیے سازگار ہیں تو پھر شہروں میں اتر جانا وگرنا شہروں سے دور رہنے میں ہی تمہارے لیے آفیت ہے مجھے خدشہ ہے کہیں ای ایسا نہ ہو کہ آپ کسی شہر میں قیام کریں اور لوگوں میں فراغ پیدا ہو جائے اور سب سے پہلا نشانہ آپ بن جائے لیکن یہ اپنے ارادے پر قائم رہے اور سفر انہوں نے کیا اور مکہ پہنچ گئے اور مکہ میں بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں جب یہ بات آئی کہ حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایسے کفا کے خات آ رہے ہیں سے ملے اور کہا اے و عبد یہ حسین نبی اللہ تعالیٰ کی کویت ہے کہتے ہیں اے ابو عبداللہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہاری بابت تمہارے بارے میں مجھے خطرہ ہے اندیشے میں مبتلا ہوں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تمہاری تمہارے کوفیوں کی طرف سے تمہیں خط آ رہے ہیں جن میں کو تمہیں عزید کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں لیکن میری یہ نصیحت ہے کہ تم وہاں نہ جانا اس لیے کہ میں نے تمہارے والد کو کوفے میں یہ فرماتے ہوئے سنا یعنی حضرت علی علی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے میں میں نے یہ کہتے ہوئے سنا اللہ کی قسم میں ان کوفیوں سے اکتا گیا ہوں اور میں ان سے نفرت رکھتا ہوں اور وہ مجھ سے اکتا گئے اور مجھ سے نفرت رکھتے ہیں اور ان سے کبھی بھی وفاق کی امید نہیں یعنی سیدہ علی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ان سے وفاقی امید نہیں ہے ابن تصیر نے یہ تفصیل الجدایا بن نہایا کے اندر تاریخ ابن تصیر میں نقل کی ہے اسی طرح زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی کوئی یزید ابن معاویہ وہت کو انہوں نے بھی نہیں مانا تھا لیکن خروج حنوج کی طرف کوفے کی طرف نکلنا اس پر وہ بھی آوازہ نہیں بلکہ انہوں نے سلیلہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کیا عراق جانے سے روکا اور انہیں اہل عراق کی وے وفائی یاد کروائی اسی طرح روکنے کی کوشش اور سمجھانے کی ایک سری سیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قریبی عزیز آپ کے چشہ زاد اور بہدوئی عبداللہ اللہ ابن جعفر نے بھی کی حضرت حسین جب مکے سے پوکھے کے لیے نکلے تو عبداللہ اللہ بن جعفر نے ایک خط لکھا اور اپنے دو بیٹوں کے ہاتھ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا اور کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں کہ آپ راستے سے ہی واپس آ جائیں میرے خط کو غور سے پڑھیں مجھے خطرہ ہے کہ آپ جس طرح آپ نے جس طرح رخ کیا ہے وہاں آپ کی ہلاکت ہے اور آپ کے گھر والوں کی بھی اور اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کی روشنی بجھ جائے گی اس لیے کہ آپ ہدایت کی یافتہ لوگوں کے لیے ایک علم یعنی جھنڈے کی حیثیت رکھتے ہیں اور اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز ہیں آپ اوفا جانے اور پھر کہا کہ مزید گفتگو کے لیے میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اتنی سی بات لکھ کے اور خود بھی جانے کے ارادہ کیا اور دوسری طرف مکہ کے گورنر عمر ابن شدید کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک سرمان جاری کریں ایک خاص لکھے جس میں آپ کی طرف سے دو و امان کی ضمانت اس نے سلوک اور سیا رہنے کی تمنا ہو اور اپنے خط میں ان کے لیے اہب اور پاپداری کی یقین دہانی ہو اور ان کی آپ واپسی کا مطالبہ بھی کرے تاکہ شہری حسین علی کو جو یہ خدشہ ہے کہ اگر واپس گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے یہ بڑی مؤثر کوشش تھی جوڑ دھونے کی لیکن یہ بھی ناکام رہی گورنر نے مکہ میں عبد اللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو چاہتے ہیں لکھیں میں اس پر گوہر لگا رہتا وہ اپنی مرضی سے تحریر بنا کے لے آئے اور اس پر گوہر لگا لیکن اس کے باوجود سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ واپس نہ پلٹے بلکہ اوفے کی طرف جانے کے لیے پرعزم ہی رہے تھے. جب مدینے سے مکے تشریف لے گیا تو وہاں چند مہینے ان کا قیام رہا تھا سیدنا پہلے پوفا کی طرف سے بہت سے خط آتے رہے تھے ان میں بحث خلافت کرنے کا وعدہ بھی تھا اور اس طرح کے بڑے مطالبات تھے ان سے کہ آپ ضرور آئیں حالات سازگار ہیں بہرحال سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عہر نے خود جانے سے پہلے اس بن عقیر کو آگے پہنچا کہ آپ جاؤ حالات کی خبر لو ہم ہی پیچھے پیچھے آئے وہ گئے انہوں نے دیکھا حالات بڑے سازگار تھے پیغام بھیجا کے آ جائیے حالات بڑے سازگار ہیں پہنچائیں دوسری طرف یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر فار ابن بشیر نورمان ابن بشیر کو ان سرگرمیوں کی اطلاع ہوئی تو وہ لوگوں کو تقدی کرتے رہے کہ ان سرگرمیوں سے دور رہے یہ خلافت کے خلاف بغاوت ہے اور بغاوت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے جو بھی ایسا کرے گا اس کے خلاف کبھی بھی کاروائی کی جائے گی لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکے اب یہ دیکھا کہ یورش بڑھتی چلی جا رہی ہے اور معاملہ قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے یزید بھی آخر حاقر خان حاصل وقت کی کوشش ہوتی ہے کہ بغاوت کو کچلا جائے یہ کوفیوں کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے یزید ابن بھاگیہ نے کام کیا کہ ابن زیاد کو کوفے کا بھی گورنر مقرر کر دیا ہے انتظام عبید اللہ بن زیاد کو سونپا گیا اور یہ عبید اللہ بن زیاد پہلے سے ہی بسرے کا حافظ تھا اب بسرا اور کوفہ یہ دونوں عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ آ گئے دونوں شہروں کا ہاتھ میں آلہ عبید اللہ بن زیاد بن گیا اب جب عبید اللہ بن زیاد کو مسلم بن عقیر کی سرگرمیاں معلوم ہوئیں کہ لوگ مسلم بن عقیر کے ہاتھ پہ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بے خلافت کر رہے ہیں تو انہوں نے کاروائی شروع کر دی بغاوت کو کچلنے کے اب جب کوفیوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خلاف حکومت ایکشن میں آ گئی ہے حرکت میں آ گئی ہے تو انہوں نے مسلم بن عقیل کو قطر کر بن عقیل گوا تھے کہ باقی کون کون ہے مسلم بن عقیل کو محسوس ہوا کہ جو میرے حامی سے یہی گڑبڑ کر رہے ہیں انہوں نے فوراً پیغام بھیجا سی جنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کے حالات خراب ہیں آپ نہ آئے معاملہ خراب ہو چکا ہے پیغام ان تک پہنچا تو وہ رکے اب کچھ ہی دنوں بعد مسلم بن عقیر کو شہید کر دیا پیچھے ہی مسلم بن عقیر کی شہادت کی خبر نہیں پہنچ گئی اب ان کا واپسی کا ارادہ تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ اور وہ آپ کے دیگر ہوا تھا اچھا ایک منٹ کے لیے یہاں رکے واپسی کا ارادہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ سکنا حسین رضی اللہ تعالی کے دل میں جو بھی بات تھی وہ صرف سمجھ چکے کہ میرے لیے حالات سازگار نہیں اب واپس جا کے انہوں نے کیا کرنا تھا یزید ابن معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ نے بغاوت کی ان کی بات یہی سے ہی غلط ثابت ہو جاتی راستے سے ہی ابھی آگے چلے جب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو مسلم نقی کے بھائیوں نے کہا ہم کو اس کا بدلہ ضرور لیں گے بدلہ لینے کے لیے جائیں یہ آگے بڑھے لیکن جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ معاملہ اس طرح سے ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ پیچھے تشریف لا رہے ہیں مسلمین مسلم کے تو انہیں روکنے کے لیے اس نے اپنے دستے کو ایک ٹکڑی کو روانہ کیا اس ٹکڑی کی آمد کی تلا سیدنا حسین راستہ بدل کے اپنے قاتل کا رخ کوفہ کی بجائے شام کی طرف کر دیا اب یہ ایک دوسرا نسخہ ہے قابل غور کہ ان کا کوفہ کی بجائے شام کی طرف جانا اس کا کیا مطلب ہے شام میں یزید ابن معاویہ ہے یزید ابن معاویہ کا دار الخلافہ ہے شام یہ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں اس لیے تاکہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کی وضاحت آگے آ جائے پھر یہ بھی میدان کربلا میں پہنچے تھے تو ان کو روک لیا گیا اب کربلا مکہ سے کے راستے میں نہیں آتا بلکہ یہ شام کی طرف ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نوک کربلا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے ارادے سے رجوع کر چکے تھے اور شام کی طرف ہاضے میں شدہ تھے انہوں نے جب روکا تو تین شرطیں پیش کی تین تجاویز تھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یا تو واپس جانے دو یا اسلامی سرحدوں پہ جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا دو تجاویز تو مسترد کر دیجیے ایک تجویز یزید کے پاس جانے کی وہ مان لی اور کہا کہ پہلے میرے ہاتھ پر بیعت کرو پھر میں تمہیں بھی گا اب عمر ابن سات اس لشکر کے قائد تھے جو لشکرہیں روکنے کے لیے آگے بڑھا عمر ابن سات یہ سابق نبی القاص رضی اللہ تعالی عنہ کے فردند ارجمن تھے اور نواز رسول سیدنا الن رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے وہہد اور بڑے قدردان تھے انہوں نے سنو و صفائی کی بڑی کوششیں کی سر توڑ کوشش یہی کی گئی کہ ان کے ماں بہن کوئی معاملات طے ہو جائے کسی حصے پر جمع ہو جائیں اور فساد نہ لیکن تمام سر تدابیر اور صبح کی ناکام رہی اس کی دو بنیادی وجوہات ایک تو ابن زیاد کا سخت گیر آ کے مانا رویہ اور دوسری وجہ سید حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ابن زیاد کی انتظامی مسلحت کے مقابلے میں اپنی عزت لفظ اور وقار کو زیادہ اہمیت دے دونوں میں سے کوئی ایک بھی نشر دکھا جاتا تو یہ سانحہ گنوانا ہوتا ابن زیاد اگر مان جاتا کہ ٹھیک ہے غیر تو جدید کے لیے ہی کرنی ہے نا میرے ہاتھ سے بھی تو جانے لوگ تبھی معاملہ چل جاتا اور اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں تھوڑی سی رچک دکھا دیتے کہ ابن زیاد کے ہاتھ پر بھی بہت اسی کے لیے ہی کرنی ہے اس کے پاس جا کے کی جائے یا اس کے کسی آدمی اس کے بھیجے ہوئے کسی شخص کے ہاتھ پر ہو مقرر کرنا بات ایک ہی ہے لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنی عزت و بقار کے خلاف جانا اسے تو اس بات پر امادہ نہ ہوئے ادھر ابن زیاد اپنی شرط منوائے بغیر ان کو آگے بھیجنے کے لیے اجازت نہیں دے رہا تھا اب ایسی کشمکش میں آپس میں پنچایتیں اور بات چیت ہو رہی تھی اس دوران اب چونکہ اس کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو سادشی تھے ان کو موقع ملا انہوں نے باتوں باتوں میں دور تکار شروع کی اور ہاتھا پائی ہوئی اور تلواریں کھینچی اور نواز رسول سیدینا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا مظلومن قتل کر دیا گیا باقی وہ جو لمبے چوڑے واقعات دس دن پانی بند رہا اور یہ ہوا وہ ہوا اس کی کوئی اصل نہیں کوئی چیز صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے اور اس واقعات کا پہلا بنیادی سبب خاندانی رقابت تھی آویزش جو علی رضی اللہ تعالی عنہما کے ماں بہن ایک عرصے سے چلتی رہی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حسین اور ان کے بیٹے یزید ان دونوں کے ماں بہن وہ اویید جاری ہو دوسرا سبق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو خلافت کے زیادہ اہل اور لائق سر سمجھتے تھے لیکن حالات نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ ظالموں کی مشق فتم کا نشانہ بن گئے تیسرا سبق اہل خفا کے خطوط تھے جنہوں نے دھوکے کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی کو قتل کیا پہلے انہوں نے ہی خط لکھے تھے خط بھیجے تھے کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور ان خطوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے دل میں امید کے لیے روشن کر دیے کہ مجھے وہاں جا کر خلافت مل جائے گی حالانکہ اہل خفا کا تاریخی کردار وعدے تھا اس زد سے وہ بے وفاق اور ناقابل اعتبار تھے اس روح سے اسرو تھے پھر چوتھی وجہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر خواہوں کے مختلف مشوروں کو نظر انداز کر لیا اور اپنے طور پر ہی فیصلے کرتے رہے جس کے یہ بھیانک نتائج برآد ہوئے اور پانچویں وجہ تھی کوفا کے گورنر ابن زیاد کا سخت گیر خاکمانہ رویہ جس کا کوئی جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا اور پانچویں چھٹی اور آخری وجہ یہ تھی کہ سجنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کے انتظامی حکم کے مقابلے میں اپنی عزت نقص اور وقار کو عجیب کر رکھا حالانکہ اگر وہ موقع کی نزاکت اور حالات کی خطرناکی کے پیش نظر ابن زیاد کے ہاتھ پر بحث کر لیتے تھوڑی سی لچک پیدا کر لیتے تو شاید اس سے بچنا ممکن ہو جاتا بہرحال یہی کہا جا سکتا ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ سب پر غالب رہا کیونکہ اس کو ٹالنے پر کوئی قادر نہیں ایسے موقع پر بڑی بڑی تصویریں ناکام ہو جاتی ہیں اور اٹ ہو جاتی ہیں یہ مختصر تھا خاکہ ہے سانح آئے کر بناتا جو اہل السنہ و جماع کی کتابوں میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے اس کے علاوہ دیگر جو لوگ اس کو عجیب و غریب قسم کے کسے بنا کر پیش کرتے وہ ساری بے اصل اور من بھڑک باتیں اور روایات ہیں یہ سوالات دیے ہیں کافی لمبی توڑ اہل کوفا یعنی شیان علی کا سیدنا علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلوک کیسا تھا وہ تو میں نے بیان کر دیا کہ سلوک بے وفائی والا ہی تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بے وفائی کی رہے رہس حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے لیے کوئی وفادار نہیں تھے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی شرائط پر کی ان شرائط میں حضرت سے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت سے دن حسن حسین کو لوٹانے کی شرط تھی دن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط طور پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی شرط مقرر نہیں کی بغیر کسی شرط کے ان کو خلیفہ تسلیم کیا میرے معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کی نام زندگی کی تو کس خوبی کی وجہ سے یزید ابن معاویہ کے اندر خوبی کی زمان حکومت کو سنبھالنے کی اس خوبی کو دیکھتے ہوئے اس کو نامزد کیا اور اس کی نامزدگی پر کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا اگر کسی نا اہل کو نامزد کیا جاتا ہے تو اہل حل و عقد ضرور اس پر نقد کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اہل حل و عقد نے اہل شورا نے کوئی اعتراض نہیں کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا کہ یزیز کی نامزدگی کو سب نے تسلیم کیا یا کچھ صحاب نے مخافت کی اس وقت جب نامزد کیے گئے اس وقت تو کوئی نہیں بولا ہاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد چند لوگ تھے جن میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن صدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے لیکن جیسے کہ آپ سن چکے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقات بن یزید ابن معاویہ کی حکومت کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے امیر بننے کے بعد یزید کا ذاتی کردار کیا تھا کیا یزید نے شریک عوالیہ کی خلاف ورزی کی ہے ان کو تبدیل کر کے حلال کو حرام اور حرام کو ہلاؤ کر دیا قطعا ایسا نہیں ہوا یہ الزامات ہیں جو بے اصل اور بے بنیاد ہیں موضوع اور من گھڑت قسم کی زہریل ترین قسم کی سندوں کے ساتھ یہ الزامات مرضی ہیں اور سارے رات بھی الزامات ہیں صحیح سند کے ساتھ ایک الزام بھی یزید اتنے معاویہ پر ثابت نہیں ہوتا اسی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو کفیت اللہ سنابولی صاحب کی کتاب ہے یزید ابن معاوضہ پر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا ہے کیا یزید نے بیعت کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ پر سختی کروائی کوئی سختی نہیں کی یزید ابن معاوضیہ کو تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے کی خبر تھی ہی نہیں وہ کمیونیکیشن دور تو نہیں تھا جو منٹ سکینڈ میں خبریں پہنچ جاتی ہیں یزید نے جو سستی کی تھی وہ اہل کوفہ پر کی تھی اہل کوفہ کے بارے میں اطلاع نہیں تھی کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں تو ابن زیاد کو مقرر کیا کہ اس بغاوت کو کچلنا ہے اور کچھ نہیں کیا بلکہ جب یزید کے پاس خبر پہنچی ہوتے ہیں جب یہ اللہ کی شہادت کی تو اس نے کہا کاطر اللہ ابنا مر جانا اللہ ابن مر جانا تو کرے میں نے اس کو اس کام کرنے کا حکم نہیں دیا تھا یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی اور اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریبی ہوتے رشتے دار ہوتے تو وہ ایسا کبھی نہ کرتا سارا کا اظہار کیا یزید بھی جتنے معافیہ نے اس قدر کر حسین رضی اللہ کے حامیان کن کن علاقوں میں تھے صرف کوفہ میں تھے کوفہ کے علاوہ اور کئی نہیں تھے اہل کوفہ نے خط لکھ کر بلایا تو بتا جنگ میں ساتھ کیوں نہ دیا اہل کوفہ نے ان کے والد گرامی علی رضی اللہ عنہ کو بلا بلایا تھا ان کا بھی ساتھ چھوڑ گئے وہ ان کی عادت ہے کوفی لا یوفی ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو کن شخصیات نے ٹوکے جانے سے روکا چند ایک کے نام میں نے لے لیے ہیں کہ وہ کون کون تھے حسین رضی اللہ عنہ کے ہم سفر کون تھے چند ایک لوگ تھے ان کے اپنے خاندان کے جسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے تھے لڑائی کے لیے جاتے تو لشکر ساتھ لے کے جاتے کہ خوفہ کے سفر کے لیے بجو جو وجوہات تھیں ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے کسی خواب کا ذکر بھی کیا ہاں جی خواب کا ذکر انہوں نے کیا تھا ان کو جب روکا گیا تو انہوں نے کہا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے ہیں اور آپ نے مجھے کام کرنے کا کہا ہے اور جب تک میں وہ کام نہیں کروں گا میں بیٹھوں گا نہیں رکوں گا نہیں وہ کیا خواب تھا اس کام کے کرنے کا آپ کو اشارہ دیا گیا تھا اس کا انہوں نے کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کہ وہ تھا کیا ہو سکتا ہے کوئی ایسا کام ہو جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتی ہو کہ یہ کام بعد میں ہو جائے گا پہلے خلافت حاصل کر لی جائے خلافت پر متمکن ہو کہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا بہرحال جو کوئی بھی تھا انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ وہ کام کیا تھا تذکرہ ضرور ملتا ہے اس بات کا چالتے حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اصل ذمہ دار کون ہے یزید اباد اللہ بن زیاد شمر ابر بن صاحب اہل گوفا اصل ذمہ دار اہل گوفہ ہے کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی ایک بات بھی تجویز بھی مان لی جاتی تو اہل گوفہ کی خیر نہیں تھی مکہ میں جاتے تب بھی اسلامی سرحدوں پہ جاتے تب بھی یزید کے پاس پہنچ جاتے تب بھی یہ جتنے باغی تھے سب کے نام خطوط کے اندر درجتے تو سارے کے سارے پکڑے جاتے ہیں اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہوگا کون سا کمزور تھا خط جلنے کے باوجود ان کو تو زبانی یاد رہ جانی تھی بات انہوں نے اپنے خلاف ثبوت مسلم بن عقیل کو شہید کر کے اور اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اپنے خلاف ثبوت ہیں انہوں نے کیا یہ مارکہ حق و باطل تھا یا کوئی اور مارکہ اس حادثے کو کیا کہا جائے گا یہ بار کا حق و باطل تو نہیں تھا اس کو ہم سانحہ کہیں گے ایک حادثہ کہیں گے کیا حضرت حسین رضی اللہ یزید کی بیعت پر راضی ہو گئے تھے اہل سنت راہ کتب کے حوالے کی روح اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ تبری ہے تاریخ ابن کثیر ہے البدایہ بننے ہایا اور امام تبری کی کتاب اس میں یہ بات موجود ہے کہ وہ یزید کے ساتھ بیعت کرنے پر راضی ہو گئے تھے اسی طرح روافت کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی تمنا کی تھی یزید نے سانحہ کربلا کے ذمہ داروں کو کیا سزا دی اب سانحہ کربلا کا کوئی بنیادی ذمہ دار متعین نہیں ہو سکتا چاند لوگ تھے اب اس کو کہتے ہیں بلوا بلوا پتا ہی نہیں چلا ہوا کیا اور کس نے کیا تو چاند لوگ جمع تھے آپس میں وہ صبح صفائی کے لیے پیش رفت جاری ہے بات چیت ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ باتوں باتوں میں لڑائی اور ہاتھا پائی اور ساتھ ہی تلواریں کھینچیں اور یہ کام ہو گیا ایک کو نامنیٹ کرنا آسان نہیں ہاں اس کا اصول اور طریقہ کاری ہوتا ہے بیچنے لوگ بھی شریک نے سب کو سزا دی اب ان سب کو سزا دینا یہ اس وقت چونکہ کھینچنا بہت زیادہ تھا کوفے کو کنٹرول کرنا تھا اگر ان کو سزا دیتے عبید اللہ بن ریاض کے اوپر بھی ظاہری بات ہے حد لاگو ہوتی تھی کہ اس نے اتنی زیادہ سختی کیوں کی مان لیتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات کیا تکلیف تھی انہیں تو وہ بھی اس کی زد میں آتا اگر اس کو چھوڑتے تو باقی کہتے کہ اس کو کیوں چھوڑا ہے باقیوں کو پوری سزا دی ہے اور ابن زیاد کو باقی رکھنا کوفہ کو سبالنے کے لیے ضروری تھا یہ اس کی سیاسی مجبوری تھی یزید کی جس کی وجہ سے وہ سزا نہیں دے سکا اور تھوڑا عرصہ ہی اس کی حکومت رہی اور اس کے بعد ختم ہو گئی یزید نے سانحہ کربلا کے بچے ہوئے افراد کے ساتھ کیا سلوک کیا خود نے سلوک کیا بڑا اچھا سلوک کیا عزت و تقریم کی یہ ابن قطیر نے بھی ذکر کیا ہے امام قبری نے بھی ذکر کیا ہے بلکہ روافت کی بھی بات کتب میں یہ بات موجود ہے سانحہ کربلا کے بعد سلطنت اسلامی میں ازید کے بارے میں کیا رد عمل تھا کوئی رد عمل نہیں تھا وہ سارے اسے اپنا حاکم مانتے تھے اور اس کی ماں ماتحتی میں سارے کام ہوتے رہے تھے صحابہ کرام طرین عوام الناس اور خود سانحت کربلا سے زندہ بسنے والے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں نے یزید کو ذمہ دار قرار دیا ان کی بیعت توڑی ایسا کچھ نہیں ہوا نہ یہ نہ بیعت... نہیں بیعت توڑی گئی سانح کربلا کے بعد امریکی خاندان اور علیہ بیگ کی رشتہ داریاں وہ قائم رہی کوئی رشتہ داری نہیں ٹوٹی رشتہ داریاں جیسے تھیں ویسے ہی رہی بلکہ مزید بڑھتی چلی گئی واقعہ حرہ کی وجوہات کیا تھی کی ذمہ دار کون تھا واقعہ حرہ عبداللہ ہزن زبیر نے بغاوت کا اعلان کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے اب دیکھیں عبداللہ اللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کا ذکر سی دن عبد اللہ ہدنِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں فتنا تو ابن زبیر عبد اللہ بن زبیر کا فتنہ حالانکہ عبداللہ بن زبیر صاحبی ہے اور یزید صحابی نہیں ہے مسلمان حاکم ہے مسلمان حاکم کے خلاف کارروائی کو کوئی بھی کرنے والا ہو فتنا قرار دیا جاتا تھا اس کو فتنا ابن زبیر کہا گیا تو بہرحال انہوں نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی مکہ میں اور یزید یہ چاہ رہا تھا کہ یہ بھی قومی دھارے میں شامل ہو جائے اس لیے اہل مکہ کا محاصرہ کیا گیا اور اہل مدینہ کو آمادہ کیا گیا کہ وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں اس وجہ سے یہ تھوڑی سی جنگ ہوئی اب اس میں کئی ایک ایسے واقعات ہوئے جو حادثاتی نوعیت کے مثال کے طور پر کعبہ کے علاق کو آگ لگ گئی وہ کہتے ہیں جی یہ جزید کے لشکر نے آگ لگائی یہ بھی سارا جھوٹ ہے ہوا یہ تھا کہ آگ پہلے سے جلائی ہوئی تھی اور وہ اہل مکہ نے ہی جلائی ہوئی تھی اپنے کسی کام کے لیے ہوا چلی تیز ہوا کی وجہ سے وہ آگ کعبے کے گلاب تک پہنچ گئی اور آگ لگ گئی اس میں کسی کا قصور نہیں ہے یہ ہاتھ ہاتھی قسم کا واقعہ تھا باقی رہا اہل مدینہ پر اہل مکہ پر ظلم تو یہ بالکل غلط ہے ہاں یزید امن معاویہ نے ایک غلطی کی کہ حرم تھا مکہ اور مدینہ یہاں پہ لڑنا جائز نہیں تھا تو یہ اس کی غلطیوں میں سے ایک عظیم غلطی ہے واقع ہر کہ ہر مین کی غربت پہ مال ہوگی اس کی وجہ کیا امام محمود نہیں ہم بولنے کے دیر پر واقع ہررا کی وجہ سے جرا کی دوسرے مہد سر کی کیا رائے ہے دیکھیں واقعہ ہرا کی وجہ سے جرا بنتی ہی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ واقعہ ہررا اس کی زندگی کا ایک سیاہ باب تھا جیسا کہ جنگ جمل اور جنگ سین سکیتنا علی سکیتنا معاویہ سگیتنا عائشہ رضی اللہ تعالی احمد مہین کی زندگی کا ایک سیاہ باب تھا تو اس وجہ سے جرا بنتی نہیں دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ جرا اس پر ہوتی ہے جو راغی ہو حدیث کا اور جو حدیث کا راضی نہیں اس کی جرا یا تعدیر کا سکھ کیا بنتا ہے یزیز ابن معاویہ تو اس لائن کے بندے ہی نہیں وہ تو پہلے جرنیل اور کمانڈر تھے بعد میں مسلمانوں کے خلیفہ اور ہمارا تو جرا کس پر وہ حد سیم جرا کرتے ہیں اس بندے پر جو حدیث روایت کرتا ہے جس کا حدیث کی روایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں محتل کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ جرا میں نہ تعلیم یہ بھی عجیب ہی لوگوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جر اس کی ثقافت ثابت نہیں ہے اس پر جرا ہے اللہ کے بندوں اس عقل سے تھوڑا سا کام لو کہ ذرا ہوتی کس پر ہے پہلے یہ تو سوچ لو کہ ذرا ہے کس پہ اسینیا والی روایت کا یزید پر اطلاق ہوتا ہے تاریخی ہاں جی جزید پر اطلاق ہوتا ہے ایک بے سند روایت پیش کی جاتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ بھی چار سال کا بچہ تھا جب پہلا لشکر گیا قسمتینیا پر حملہ کرنے کے لیے لیکن وہ بالکل بے سند ہے اب وہ ضلع جابردہ مانوی صاحب حافظ اللہ نے وہ روایت نقل کی تھی اور اسی پر اعتماد کر کے حافظ زبیر علی رئی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا اور موقف اپنایا کہ یزید ابن معاویہ وہ قسمتینیا کی پہلی جنگ میں شامل نہیں تھا لیکن ابو جابر عبداللہ دامانوی صاحب نے اس موقع سے رجوع کر چکے جب پتہ چلا کہ یہ تو بالکل بے اصل اور بے بنیاد بات ہے تو انہوں نے ابو جابر عبداللہ دامانوی نے رجوع کر لیا تھا اخبار میں سے عبداللہ علی صاحب رحمہ اللہ تعالی سما واسعہ کو بھی اس بات سے رجوع کر چکے اخبار والے پتہ نہیں کیوں رجوع نہیں کر رہے کیا رواقت کے ہیرو مختار ثقفی نے سانحہ کربلا کے ذمہ داروں کو سزا دی یہ بھی جھوٹ کے کچھ باروں سے روافظ کا ہیرو اور سانحہ کربلا کے کرداروں کو صدا دے ممکن نہیں بلکہ روافظ سب سے بڑے دشمن ہیں صحابہ صاحب کے وہ تو چاہتے ہی یہ تھے کہ ایسا ہو اب وہ اہل بیت کا اگر نام لیتے ہیں تو وہ اسے سے اہل بیت کے مہم ثابت نہیں ہوتے علامہ احسان الہی ظہیر راہ مح اللہ تعالی رحمت و ان کی کتاب اشیا و اہل بیت پر کتنے پتا چل جائے گا یہ اہل بیت کے کتنے تھگے اگر اس نے ذمہ داروں کو سزا دے دی, دی ہے تو آج واطر کا کیا جواب ہے روافت کے پاس بھائی روافت کے پاس تو جواب ہی جوال ہے وہ تو مسلمانوں کے طریقے پر ہیں ہی نہیں مسلمانوں کے لیے نہ پہلے دن جواب تھا نہ آج جواب مسلمانوں کو تو مسلمانوں کے لبی نے منع دیا ہے ہاں روافت کے بڑوں نے بھی منع دیا ہے امام رواف جن کو اپنا امام مانتے ہیں جعفر صادق رحمہ اللہ رہا اہل جیسی اطہر نے بھی ماتم اور نوحے سے منع کیا ہے اور یہ جو ساتھ شامل ہو جاتے ہیں بریلوی لوگ تازیہ نکالنے ہیں ان کے امام احمد الخنا بریلوی کا رسالہ ہے تازیہ داری اس میں انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ سب کچھ سوب ہے اور سوب شریعت میں حرام ہے یعنی کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑوں نے بھی منع کیا اور روکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث آپ سن چکے ہیں اور کوئی بات کو سواس نہیں سیکھا اللہ, کی اللہ تعالی کے میدان میں کربلا کے میدان میں بلکہ یہ بات تو روافض کی اپنی کتابوں میں موجود ہے وہ جو مہندی مناتے ہیں مہندی کا دن بھی مناتے ہیں نا وہ کس کی مہندی تھی وہی طرح مجھ سے پوچھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی پھر کہتے ہیں محرم میں شادی نہیں کرنی اور مہندی کی رسم مناتے ہیں خود یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو تو وہ حرم کے مہینے میں شادی کر رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کے رشتے جوڑ رہے ہیں اور یہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں عمر جین العاب دین کی عمر واقعہ کر کے وقت جوان تھے چھوٹے بچے معصوم نہیں تھے وہ <تصفح> تو معصوم کی کیا بات کرتے ہیں آپ یہ جب <تصفح> واقعہ سربراہ بیان کیا جاتا ہے نا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ بڑے چھوٹے اور معصوم بچے تھے جو ایک انداز ہوتا ہے اس واقعہ کربلا کو بیان کرنے کا رس بھی آئے کا اس میں تو سننے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم سے بچے چھوٹے سے تھے حالانکہ وہ اس وقت کہودت کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے جی بچے نہیں تھے اب دیکھیں نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بیس سال خلیفہ رہے ہیں بیس سال یہ اور خلاف اللہ حاجی نبوا بیس سال کتنے ہو گئے پچاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پچاس سال اور حضرت حسین علی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کو بیان ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں چھوٹے سے بچے چونتیس سال عمر لکھی دو بچوں کو بات کہہ رہا ہوں نا جوان تھے بچے نہیں تھے مشہور شہادے جا رہے ہیں شہزادے جا رہے ہیں وہ نہیں یوں محسوس رہے جیسے نو عمر تھے ایسی کوئی بات نہیں صرف پانچ لوگوں کی اہل بیت اللہ سبحانہ و نے اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر آیت تطہیر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا يُرِبُ اللَّهُ عَنكُمُ الْبَيْتُ عِرَ کہ اے اہل جیس اللہ تعالیٰ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاپ صاف کرنا چاہتا ہے یہ خطاب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بیویاں نبی کی بیویاں اس آیت کا مخاطب اس آیت کا مسداب تھی یہ پانچوں لوگ اہل بیت میں شامل اس آیتے تک ہیرے والے اہل بیت میں شامل نہیں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا فتن و حمین اور, اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ اپنی جادر میں لیا اور کہا اللہ اہل البیتی اہل یہ میرے اہل بیت ہیں عَنْهُمُ اللہ ان سے بھی گندگی کو دور کر دے انہیں بھی بات صاف کر دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ بھی آیت تطہیر والے اہل بیگ میں شامل ہوئی آیت کا اصل وشداک ازواج ہیں صرف اور نبی کی دعا کے نتیجے میں یہ بھی اس آیت کے وشداک میں شامل ہوئے پہلے شامل نہیں تو یہ معاملہ الدا کر دیتے ہیں جو آیت کا وزداک نہیں بعد میں ان کو بھی دار بنایا گیا دعا کر کے کہتے ہیں صرف یہی تھے حسن و حسین علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور پانچویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلم سے بس یہی اہل یہی پانجان پاک ہیں وہ جو پانچ طان پاک کا نظریہ ہے اس کی بنیاد یہ آئے تقریب اور یہ حدیث ہے لیکن اس کو بنیاد بنا کے آگے جو عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ ساری کی ساری پیس سدرتے ہوئے وہ تو تان بڑھتے ہی جاتے ہیں پاک ہونے والے اللہ لکھتے ہیں اس کے اندر پانچ تان پانچ کا اصل میں یہ جو لفظ اللہ لکھتے ہیں اور پانچوں کے نام لکھ دیتے ہیں ان کو ملا کے اللہ لکھ یہ اصل میں عیسائی عیسائی فکر کا نتیجہ ہے جو روا کے اندر ہوتے ہیں رابیت عیسائیت مجوسیت اور یہودیت کا معجوم مرکب ہے وہ اکانی میں کا عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی کہ یہ تینوں مل کے اللہ بنتے ہیں جبرین عیسا اور مریم علیہ ہی مصلاط یہ تینوں مل کے اللہ بنتے ہیں ایسے ہی یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ پانچوں مل کے اللہ بنتے ہیں یہ جو لفظ اللہ کو اس انداز میں لکھنا ہے اس کے پیچھے یہ سوچ کار کرنا ہے نہیں اصل میں اہل بیت کا جو لفظ ہے مختلف اوقات میں اس کا اجلاس مختلف ہوتا ہے اب یہ جو آیت تطہیر ہے آیت تطہیر میں اہل بیت صرف اور صرف اسواجے نہیں ہیں بس اور کوئی بھی نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان چاروں کو بھی شامل کروایا یہ ہے آیتے تک کے حوالے باقی اہل بیت یا آل نبی اعل رسول اس سے اصلاً جو مراد ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیریا نہیں وہ لوگ مراد ہیں جن پر فلقہ حرام ہے اور وہ بنو حاشد ہیں بنو عبد المطلب ہیں یہ لوگ آل کے اندر شامل ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی واضح ہے اس جی نے پوچھا کیا آلیہ نسا من نہلی بیٹی ہی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیگ سے نہیں ہیں پرمایا نسا من نہلی بیٹی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن یہ لوگ ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہوا وہ علیہل علیہ جعفر علیہ عباس بری ہاشم کے لوگ ہیں یعنی مختلف اوقات میں اہل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باقی اولاد ہے باقی بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں ان کی اولاد ان کی بیٹیوں کی اولاد اتنا زینب رضی اللہ تعالی عہ کی بیٹی تھی اماما وہ بھی شامل ہے لیکن آئے تطہیر والے اہل بیت میں ہیں یعنی الگ الگ وقت میں اہل بیت کا مشتاق الگ الگ ہوتے ہیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے پھر ہی طرح درود کے ذرا پڑھتے ہیں بس تو عالیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان ہے اب وہ اور زیادہ وسیع ہے یعنی آل یا اہل کا لفظ مختلف اوقات میں مختلف معنی رکھتا ہے تو جس وقت جو معنی مراد ہے اس وقت صرف وہی معنی مراد براد نہیں کرنا یہ بھی کہنا پہلی بیٹی زندہ ہوتی وہ ایک الگ بات ہے کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی اس وقت باقی بیٹیاں موجود نہیں تھیں یہ ایک الگ قصہ ہے الگ معاملہ ہے تو بہرحال اصل جو بات ہے کہ آیت تطہیر میں وہ لوگ شامل نہیں کیونکہ آیت تطہیر میں اللہ نے تو نبی کی اولاد کو شامل کیا ہی نہیں سرے سے ہی کیا ہی نہیں بیویوں کو خطاب ہو رہا ہے بیویوں کو ہی اہل بیت کہا جا رہا ہے وہاں پہ تو یہ جو لوگ موجود تھے غریب ان کو آپ نے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی شامل کر لیا اللہ نے شامل کر لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں شامل تھی شامل ہونے کا ارادہ کیا سارے کے شامل نہیں ہوئی کیوں شامل نہیں کیا وہ تو پہلے ہی شامل ہے امر سلما علی اللہ تعالیٰ نے تو فوائے کتاب میں قرآن کی آیت کے اندر شامل ہے اس اہل بید تحیر میں اگر نبی کی بیوی جو ہے وہ تو بیوی ہونے کی وجہ سے پہلے ہی شامل ہے ان کو چادر کے نیچے آ کے چادر شامل کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے لیے دعا کرنی تھی صرف ان کو بلا باقی تو دعا بغیر اللہ نے پہلے ہی شامل کر دیا فل